سلات و سلام یا نبی اللہ و یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت کلب وسیع صاحب معطر اور پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینا کرار قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ عزل اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بار سلاتم و سلامن علی کا یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا اربی یا ہاشمی یا, یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے قبول اسلام کے واقعات میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدنی چینل کے سلسلے میں ہم اسلام قبولیت کے واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج جس ہستی کے اسلام قبولیت کے واقعے کو آج ہم یہاں پر ذکر کریں گے ان کی زندگی کے دونوں پہلو ہمارے سامنے آئیں گے اور آپ خود اس بات پر اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارہ کا واطلہ جلا جلال نے اسلام میں کیسی چاشنی رکھی ہمارے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اعلی کردار کس طرح لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کشش ملتی چلی گئی ایسا شخص جو اسلام کا دل سے دشمن ہو ایسا شخص جو اسلام کو سفا ہستی سے مٹانے کے منصوبے بناتا رہے ایسا شخص جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو معذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے کئی بار گھر سے نکلا ہو ہاں میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مکت المکرمہ کے قریش کے ان سرداروں میں اسلام کے جانی دشمنوں میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے کئی جنگیں اسلام کے ساتھ انہوں نے لڑی اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا نہیں گیا یہ ضرور ہوا ہے کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی گئی ہیں بدر میں جنگ ہوئی اہد میں جنگ ہوئی اور جنگ خندک انہوں نے مدینے پر حملہ کیا پھر ہدیبیہ کے مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ کرام کو وہاں روک لیا گیا انتہائی سخت شرائط پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلہبیہ کا جو معاہدہ طے کر لیا ان سے اور انہوں نے خود ہی اس کو اس معاہدے کو توڑ دیا اس کے بعد پیارے اکا صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف جب تشریف لائے اس وقت امام طبرانی کہتے ہیں امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابو یعلا نے کہا کہ ایک قصبہ میں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا ابو سفیان فلاں بستی میں ہے جاؤ اور اس کو گرفتار کر لو چنانچہ ہم اس بستی میں گئے اور ابو سفیان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے سیر نگاروں نے لکھا کہ یہ تین افراد تھے ابو سفیان حکیم بن حزام اور بدیل اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانصار صاحب کرام وہاں گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے آئے اب ابو سفیان نے جب اتنے بڑے لشکر کو دیکھا ان کو خبر تک نہ ہوئی کہ مکات المکرمہ کی طرف اتنا بڑا لشکر اسلام آ رہا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان سے ان کی ملاقات ہو گئی اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان کو لے کر آ رہے تھے راستے میں سینا فاروق آزم رضی اللہ تعالی کے خیمے کے پاس سے گزرے انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور کہا کہ اے دشمن خدا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آج میں تیری گردن اڑا دوں گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرما دے کہ میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں یہ حاضر ہو رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو جو سواری پر سوار سے تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف آئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان کے لیے امان مانگی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی غور کرتے چلے جائیے گا وہ لوگ جو جان کے دشمن ہیں اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اللہ تبارک و لا شریک ہے آ جاؤ اب بھی اسلام قبول کر لو انہوں نے کہا اللہ الہ الا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود نہیں لیکن انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میری رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگے بدیل اور حکیم نے تو انہ محمد رسول اللہ کہہ دیا لیکن ابو سفیان نے کہا کہ مجھے غور و فکر کرنے کی مہلت دی جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہیں اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح پھر انہیں لے آنا انہوں نے کہا مجھے محلت دے آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے مجھے غور و فکر کرنے کی محلت دی جائے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں محلت دے رہے ہیں غور و فکر کرنے کی جب صبح ہوئی اب باقیات جو رونما ہوئے اسباب جو بنے جب صبح ہوئی تو محزن نے اذان دینی شروع کی مسلمان ان کلمات کو دوہراتے جاتے تھے جیسا کہ آپ جانتے کہ ازان جب مؤزن دیتا ہے تو جو یہ کلمات ادا کرتا ہے اس کے جواب دینے والے کو ہر کلمے کے بدلے دو دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ آزان کے دوران دنیاوی باتوں میں جو مشغول رہتا ہے بھاری شریعت وغیرہ کتب میں ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے اور یہ جب ازان دی جا رہی تھی تو صاحبہ اکرام جب ازان کا جواب دے رہے تھے ابو سفیان نے گھبرا کر پوچھا عباس یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو حضرت سئینا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے وہ ڈر گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے لیکن نماز کی تیاری ہو رہی ہے اس نے پوچھا تم ہر روز کتنی نمازیں پڑھتے ہو آپ نے فرمایا ہم دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں پھر ابو سفیاان نے ایک اور منظر دیکھا جس نے اس کو حیران و شسطر کر دیا محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں سارے صحابہ کرام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کے وضو کے پانی کے قطرے جو جس میں اتحر کو چھو کر نیچے گر رہے ہیں لپک لپک کر اپنی ہتھیلیوں پر لے کر چہروں پر مل رہے ہیں کرام کے عشق کا آپ عالم دیکھیں ابو سفیان نے کہا میں نے آج تک کسی بادشاہ کے خادموں کو اس کے ساتھ اس محبت اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا نہ کسی کیسر کو نہ کسی کسرا کو یہ اس طرح کا واقعہ بخاری شریف میں اروا بن مسعود اکفی کا بھی ملتا ہے مدنی چینل کے کسی سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ عروہ بن وسکفی کا واقعہ بھی بیان کریں گے کہ انہوں نے بھی ایسے ہی مناظر دیکھے تھے صحابہ کرام کے ادب و تعظیم کے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تبو سپیان دے جب پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے دوران صحابہ کرام کو ان کے وضو کے پانی کے قطرات کو اپنے چہروں پر ملتے ہوئے دیکھا حیرانگ کے ساتھ کہا ایک کسی بادشاہ کے درباری اپنے بادشاہ کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا ادب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام آپ کا کرتے ہیں پھر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے ابو سفیان کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ادائے نماز کا منظر بھی ابو سفیان کے لیے کم حیرت انگیز نہ تھا امام الانبیاء صلی اللہ نے جب تکبیر کہی تو سب صحابہ نے اللہ اکبر کہا جب رکو فرمایا تو سب رکو میں چلے گئے رکو سے اٹھے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم سجدہ میں گئے تو سب سربسود ہو گئے ابو سفیان کو یارائے سکوت نہ رہا وہ کیسی پیاری نماز ہوگی آپ تصور میں لائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرما رہے اور صاحب آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ابو سفیان نے جب یہ نماز با جماعت کا منظر دیکھا تو کہنے لگا اطاعت اور فرما برداری کا ایسا حسین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا ایب الفضل یعنی حضرت عباس سے کہنے لگا ایب الفضل بخدا تیرے بھتیجے کی بادشاہی بہت بلند ہو گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نادان یہ بادشاہی نہیں یہ نبوت کی شان ہے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سفیان سے فرمایا اے ابو سفیان کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کتنے حلیم اور کریم ہیں آپ کی شان افو درگزر کتنی عظیم ہے اگر اللہ تعالی کے بغیر کوئی اور خدا ہوتا تو اس نے ہمیں کچھ تو فائدہ پہنچایا ہوتا مشکل حالات میں میں اپنے خداؤں سے مدد طلب کرتا رہا اور آپ اپنے خدا سے امداد مانگتے رہے بخا جب بھی میں نے آپ سے مقابلہ کیا ہمیشہ پتیہ آپ کے حصہ میں آئی اگر میرا خدا سچا ہوتا تو میں آپ پر غلبہ پا لیتا اس سے یہ حقیقت مجھ پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ وہ سچا خدا ہے جو آپ کا معبود ہے پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ حقیقت تم پر آشکارا نہیں ہوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو سفیان نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم ہیں آپ کی ابو در درگزر کی شان کتنی بلند ہے اس بارے میں ابھی بھی میرے دل میں کچھ شک ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا خانہ خراب تو اس, اس کیفیت میں بھی آ کر دل میں شک رکھے گا اس وقت ابو سفیان نے بے ساختہ پکارا اشاد اللہ الہ الا اللہ و اشاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک ان کا اسلام قبولیت کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں یہ بیان کیا اور دوسرا اسلام کے اظہار کا واقعہ جو سیرت میں ملتا ہے وہ مکت المکرمہ میں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہمارے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ تلمکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ تمکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب جو ہے وہ اپنا طاقت جھنڈا لگایا جب مکہ تلکرمہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے اور یہ تاریخ انسانیت کا ایک عجیب منظر تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم پر ظلم کیے تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ پر زیادتیاں کی اور آپ اور آپ کے صحابہ کرام پر جب وہ زندگی کا دائرہ محدود کر دیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے آپ کو تکلیفیں دی گئیں آپ کو اذیتیں دی گئیں آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا آپ کو طرح طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا آپ صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو طرح طرح کی تکلیفوں کے ساتھ مکہ المکرمہ سے ان لوگوں نے نکال دیا تھا اور یہ میٹھی آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکات المکرمہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ جب داخل ہوئے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے وہ لوگ بھی تھے جو بار ہاپ آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے وہ خونخار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندارے مبارک کو شہید کیا وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چہرہ انور کو لہو لوہان کر ڈالا تھا وہ آباس بھی تھے جو برسا برس اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے کلب اطحر کو زخمی کر چکے تھے وہ شفاق اور درندہ صفت لوگ بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے وہ ظلم و ستم کے مجسمے بھی تھے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا ان کا حمل ثابت ہو گیا تھا اور وہ آپ کے خون کے دشمن بھی تھے وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنا لبی اور پیاس خون نبوت کے سبا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی وہ جفاکار و خونخار بھی تھے جن کے جار حانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے درو دیوار دہے چکے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ان کی ناک ان کے کان کاٹنے والے ان کی آنکھیں پھوڑنے والے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے وہ ستمگار جنہوں نے شمع النبوت کے جان نثار پروانو سیدنا بلال حبشی حضرت صہیب رومی حضرت انبار حضرت خباب حضرت خویب حضرت زید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا کسی کو آگ کے دہتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئے سینکڑوں گلا گھونٹا تھا یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم کے پیکر جن کے جسم کے رونگتے رونگتے اور بدل کے بدن کے بال بال ظلم و عداوت اور سرکشی و تغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے آج یہ سب کے سب دس بارہ ہزار مہاجرین و انصار کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے کاپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کبو کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی رضب ناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیستوں ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو آسمان تک دھوئے ہی دھویں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک میں ایک دم شہن شاہ نبوت پیکرے علموں رافت اس خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان, ان, ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں وہ لوگ جو تھر تھر کام رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنے ظلم کیے اتنے ستم کیے ایسے ایسے جرم کیے کہ جن کی سزا میں ان کے جسم کی بوٹی بوٹی چیر دی جاتی آج میرے آقا مدینے والے مستعفی صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں اے گروہ قریش تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے بیم و رجا میں ڈوبے ہوئے لہجہ میں عرض کیا نز النخائرن ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں نبی ضلع کریم واخن کریم و ابنو اخن کریم وقد قد قدرتا آپ کریم نبی ہیں کریم و نفس بھائی ہیں اور ہمارے کریم و شفیق بھائی کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو قدرت و اختیار بھی عطا کیا ہے اور اس قیفیت میں میرے کریمہ کا ہمارے رحیمہ کا ہمارے راؤ پا کا ہمارے سونے سونے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی ان سے ارشاد فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقولو کما کالا یوسف لا تصریب علیکم اليوم یقفر اللہ لکم وہو ارحم الراہمین اذہبو وانتم التلاقاء ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی اپنے بھائیوں سے کہی تھی کیا کہ آج میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے فرمایا جاؤ از ہابو انت مت جاؤ چلے جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو یہ میرے پیارے میٹھے سامع بھائی یہ اسلام کے جانی دشمنوں کو اسلام کو سفائی حسی سے مٹانے کے منصوبے بنانے والوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں ان کے لیے اب فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں اس کے لیے بھی امان جو حرم میں چلا جائے خانہ کعبہ شریف کے قرب میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے ابو سفیان کو ایسی امان دی کہ فرمایا جو اس کے گھر میں بھی چلا جائے گا اسے بھی امان ہے میرے پیارے میٹھے سمی سخت تکلیفیں دینے والوں کے ساتھ ایسا بدلہ چشم افلاق نے یہ نظارہ کبھی دیکھا نہ ہوگا اور وہ لمحات تھے گروہ در گروہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے اسلام یوں پھیلا ہے اسلام دلوں میں یوں اترا ہے اسلام حلم کے ذریعے در گزر کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریمی کے ذریعے آپ کے حسن اخلاق کے ذریعے آپ کے حسن کردار کے ذریعے آپ کے افو گزر کے ذریعے اسلام دلوں میں اترتا چلا گیا تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین یہ افو درگزر اور جودو کرم کا جو بے مثال مظاہرہ ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اس کی بلندی اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت عدیم المثال ہے کسی بادشاہ نے کسی سیاسی رہنما نے کسی فوجی جرنیل نے اس قسم کے کریمانہ اخلاق کا کبھی بھی مظاہرہ نہیں کیا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے بیجے ہوئے نبی کے بغیر اور کسی کے بس کا روغ نہیں کہ ان حالات میں ایسی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر سکے وہ نبی مرسل جس کی رحمت اللہ کی رحمت جس کی حکمت اللہ کی حکمت اور جس کا افو درگزر اللہ تعالی کی شان افو در گزر کا آئینہ دار ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انہی میں انہی جو مجرموں کی طرح لوگ سامنے تھے انہی میں ایک عورت بھی تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی یہ یہ چادر چہرے پر رکھے آگے بڑھی اور پوچھتی ہے کہ کیا میرے لیے بھی معافی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت سید نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یاد آ یہ وہ تھی جس نے وحشی کو کتنا لالچ دے کر انعام دے کر اس بات پر راضی کیا تھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا تم مجھے کلیجہ نکال کر دینا میں نے چبانا ہے دانتوں سے حمزہ کے چہرے کا مسلہ کروا کے اس نے ان کا کلیجہ نکالا پہ دانتوں سے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے جب اہد کے میدان میں احد کے میدان میں جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سینا میرے حمزہ کا اس طرح چیرت مبارک دیکھا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کریم آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ آگے بڑی اور اس نے کہا کہ کیا میرے لیے بھی معافی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ فرمایا جا تیرے لیے بھی معافی ہے اسلام میں تجھے خوش آمدید آجا اسلام میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اس کو دعائیں دی اللہ تعالیٰ تیرے ریوڑوں میں مال میں برکتیں تھا کرے میرے مٹھے پیارے اسلامی بھائی پھر جو جھوٹا معبود اس نے اپنے گھر میں بنا رکھا تھا یہ گئی کولہاڑا لیا اور کہا کن نام من کا فی غرور ہم تیری وجہ سے غرور کرتے تھے تیری وجہ سے تو میں تھے اور وہ جو جھوٹا اپنے ہاتھ سے اس نے معبود بنا رکھا تھا اپنے کلانے سے اسے توڑ کر اسے کہنے لگی کہ آج تک تیری وجہ سے ہم غرور میں تھے آج اس کریم ذات نے بتا دیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جس خدا کی دعوت یہ دیتے ہیں وہ خدا وحدہ لا شریک ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناصری انہوں نے اسلام قبول کیا زبردست صحابی اور صحابیہ کا درجہ پایا اور ان کو اللہ تبارک وا تعالی نے اپنے محبوب کے غلاموں میں آپ کے صحابہ میں وہ شرف عطا کر دیا اور یہ ان کی اسلام قبولیت کے بعد ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ان کی ساری غلطیاں مٹا دی گئیں اب یہ پرانے واقعات اسلام قبولیت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کی وجہ سے ان پر کوئی تان نہیں کیا جا سکتا اللہ اور اس کے رسول وسلم جب ان کو معاف فرما چکے جب ان کی خطائیں مٹائی جا چکی جب اب چونکہ یہ دلیل قدر صحابی ہے اور وہ صحابیہ ہیں اب ان کے بارے میں کسی قسم کی بد کلامی بد زبانی کرنا سخت سخت سخت حرام ہے یہ اللہ کے محبوب علیہ السلاۃ اسلام کی غلامی میں آ گئے تو پچھلے واقعات کی وجہ سے ان پر تا نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارے سامنے جو چیز بالکل واضح ہو گئی وہ ان پر اسلام کی حکانیت ہے کہ جو اس قدر دشمن آنے اسلام تھے آخر وہ اسلام کے اندر کیسی مٹھاس تھی اسلام کے اندر وہ کیسی کشش تھی اسلام کی حکانیت ان کے دل میں گھر کر گئی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین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 کلیما پڑھ کر مسلمان ہو گیا پھر یہ اسلامی بھائی وار سنت برے اجتوا میں ہزاروں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے سامنے غو سے علیہ رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو کر قادری رضوی بن گیا اینی امیر اللہ سنت کے ذریعے تاری سلسلے میں داخل ہو گیا نماز بعد جماعت کی پابندی شروع کر دی چہرے پر داری شریف سجا لی کبھی کبھار سبزی امامہ شریف سر پر سجا کر اس کا فیض بھی لوٹنے لگا دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدین بالی غان میں قرآن مجید پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا مدینہ مدینہ ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے تین روزہ بین الاقوامی سنت و اجتماع میں شریک ہوا اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ مدنی چینل نے کس طرح ایک خیر مسلم کے گھر میں پہنچ کر اس کے دل میں اسلام کا نور داخل کر دیا مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں وا ہونا ہو نہ پیار تو یہ دعوت ہے سامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ اس مدنی ماحول کی برکت سے الحمد غیر مسلم بھی اسلام کے نور کو سینے میں بسا کر سنتوں کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آرام وابستہ رہیے اور سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پاتے رہیے اللہ تبارک کا و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں افو درگزر کی ادا کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے امین بے جاہر نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم